اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاع مرحطان فمصاف معروف نو تسریم احسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ وحدت ادھیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جز کی وضاحت ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں دین حق سے پگ ڈنڈیاں ہیں سراط مستقیم سے پگ ڈنڈی بوڑی ہے کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے تو وحضرت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ درحقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیس میں رکو میں دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہمت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پورٹینٹ ہے جو فرائیڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھ یہ کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس ہوتا تمدن میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا ڈپٹی منیجر دس رکھ دیجیے ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس اعتبار سے وہ برابر ہیں شرف انسانیت میں نو انسانی کی حیثیت سے ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر بوتھ ایک لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہے لیکن چپراسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں, ہیں, ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام کو میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہے خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلاح ہوگی معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بے چینی ہوگی ظلم ہوگا نا ہوگی وہاں کنفلکٹس ہوں گے میاں اور بیوی بی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں آئلی قوانین ان میں جہاں تک یہ معاملات تھا طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہے شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جب جبردی کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے جواب نہیں کرے گا اور سب پکڑ ہو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خوراک جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتے داروں کے ذریعے سے خوراک کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدد پوری نہیں ہوئی ہے وہ بئو تو حق تو اب وہ کہلاق دے دیا میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے از کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہر حال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ امیونسپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مردوں عورت کے مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان اٹھ ہاں چکا خاندانی نظام نے کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے سال نو کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم امیریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ اف ویڈ لاک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے ضنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ پتے باپ کون ہے میرا کیا پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریا مساوات مردن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت, کی وراثت کا حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات رہی کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل اینٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آبا اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اس ہے وہ لازماً ان کے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھیے اور ہمارے یہاں دینداروں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیر حکم خیر اہل ہی وہاں نہ خیر اہلی خیر و ملکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوتے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں بہترین لوگ وہ ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہوئی ہو ان کے سات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے نرسنگ ڈوئنگ سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ نمبے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں دھرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے مسنزی الحمل معروف درجہ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بول تو احکو برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فصول برابری ہے دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب یہ مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں اور رضا لو قوام آنند نشا یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کی حلق سے اترنی شروع ہو جائے وہ بہولت ہننا احق اور اسی طریقے سے وزیر علیہ ہندنا دراجہ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جا رہی نہ ہننا مسل الرزی ہند نبل اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسیبلٹیز اینڈ پرولیجز گو ٹو گیدر کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق و اختیارات اتنے ہے نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اور طلاق مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو کا ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدت کے اندر در رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا اور طلاق و مرتبہ دو مرتبہ ہو سکتا ہے تو انصاقوں میں اور تفریح بے احسان اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اور ہوں بے شاہ یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں بھلا یہی وہ لکومنتا ہو جو مما آتے ہیں اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے محل میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس, و... اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو عہدہ تم تارا سونے کے ڈھیر دیے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس بلا یہی جو نقوم الطاخلہ خافا اللہ یقینی حدود اللہ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ذمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے ماں اتنی موافقت میں زاضی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے تم اللہ یقینی حدود اللہ فلاں یوناحل پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حل نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ مہر دیا تھا میں پانچ لاکھ روپے واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا میں کھلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تل ta حدود اللہ پلا تاطو ہے یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھیے روزے وغیرہ کسی من میں فلا تکربو اور یہاں فلا تاطو اس لیے کہ یہاں بڑے سے آدمی جو ہے وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں. اب اگر تیسری مرتبہ مرتان تو ہو چکا اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے. لیکن اب اگر مراد ہے تیسری مرتبہ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فعم تل کہا فلاں لہو ممبادہ فعم تل کہا پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طلاق دے دی فلاں جلاح الما تاجا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے یہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گئے کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے ان غلنا یقینیمہ حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائد رکھنا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ حدود يُبَيِّنُهَا قومی يَعْلَمُونَ اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں یا نمون جو جاننا چاہیں جن کی عدت طلب ہے ان کی وضاء اللق الصاف تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں فہم سے گو اڑنا بھی معروف ہی اور سمجھو اڑنا بھی معروف تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں نقصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر بلا تم سکو اڑنا برابر بےتا کر اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تن کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا تلاک ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کے دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فلاں تم سے سے کوڑنا ان پر زیادتی کرنے کے لیے ستا کے لیے وہ یہ فلدالے کا فخر اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ولا وہ اللہ ہو اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھا نہ بنا لو یہ چھ جان لیجیے لا از لاڈ دیر کین بی لا ویز نو فلو فلو لیس لا از امپاسبل اس لیے تقوی اللہ کا خوف ہر گلا پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے ٹٹھا بنا دو بلا تب تک خدو اللہ حضو بس قرون اللہ اور یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات کا یہ تم پر ہوئے ہیں الد اللہ علیہ کتاب اب حکمت اور جو اس نے نادل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائے جو اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے تق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ بک النشعین عالیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی, حقیقی علم حاصل ہے فلاب و بہن بال معروف اور جب تم اپنی عورتوں کو تلاش دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آرے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے بال بالمعروف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغل لفظ نہیں ہے دیکھیے طلاق ہوتی ہے بائنگ پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائنگ ہو گئی اب شوہر اور بیوی بی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ایسا ہوگا سوائے طلاق مغلس کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جب کہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے متاؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اضا کرا دو اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے متاؤ بل معروف یو <زالكا> آز من کانا من کم یوم بلّہ و یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقع ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا جو ہے بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ظاہل کا یو آزوبے من کانا منکم کم یوم والیوم آخر لکم واطر یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ عبدہ ہیں واللہ اللہ یا لمت اللہ تعالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے اب خر کو عیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے قلبے کے مانند ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محموب ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا بلّہ عالم و الط عالم